گزشتہ دنوں ٹیلی ویژن پر تصویر سے متعلق ایک سوال پر جواب دیا گیا کہ جو تصویر مکمل بنائی جائے وہ ناجائز ہے جبکہ آدھی تصویر بنانے کا یعنی آدھے دھڑ میں رو نہیں ہوتی ارے آدھے دھڑ میں تو روح ہوتی ہے بھائی کس نے بتا دیا کہ آدھے دھڑ میں روح نہیں ہوتی اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اور جو ہماری یہاں علماء اور مشاعت نے فتوی دی اس میں جو آپ نے یہ سنا یہ اس میں اس کی تخصیص نہیں ہے اکثی اور ہاتھ کی دونوں کا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ایک ہی حکم لکھا